و و و علی رسوله اما بعض باللہ من محمد الفا شور فاتحہ کی جو آئے مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا اس آیت کا بھی ما قبل جو آیت گزری ہے اس سے کئی طرح کا تعلق اور ربط ہے اور یہ تعلق اور یہ ربط ایک دن سے المستقیم سے اس عایت کا اس طرح سے ہے کہ جیسا کہ آپ رات سماعت فرما چکے ہیں کہ اس دنس سرات المستقیم کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا یعنی صراط المستقیم پر چلا تو سراۃ المستقیم میں بڑا وسیع مفہوم اور سراۃ المستقیم میں بڑی گنجائش تھی تو اب صراط الذین الم تعلیم میں اس صراط مستقیم کی تشریح ہو رہی ہے صراط مستقیم کون سا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے فرمایا کہ وہ سیدھا راستہ کہ جس پر تو نے اپنا انعام اور احسان کیا ہے تو اس آیت میں جس کی وضاحت کی جا ہے کہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انعام اور ان لوگوں پر اپنا احسام کیا ہے تو گویا کہ اس آیت سے پہلے جو آیت ہے اس میں یہ دعا کی گئی کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور اب یہاں پر جو ہے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں جو ہے سراط مستقیم پر چلا بلکہ سراطے مستقیم پر جو چلے ہیں یعنی سرات مستقیم پر جو چلنے والے ہیں اور اس راستے کی جو رہبر ہیں ہمیں وہ رہبر بھی عطا فرما کیونکہ سیدھا راستہ بھی اس وقت تک نہیں چلا جا سکتا ہے اس پر اس وقت تک جو ہے کوئی نہیں چل سکتا ہے جب تک کہ رہنمائی نہ ہو جب تک کہ رہبر نہ ہو تو راستے کے ساتھ ساتھ گویا کے اس آئےت میں جو ہے وہ رہبر کی راستے کے رہنما کی اور راستے کے رہبر کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ رہبر بھی عطا اطافا کہ جس کی رہنمائی میں ہم سیدھا راستہ چل کر اس منزل مقصود تک پہنچ جائے کہ جس کے لیے ہم تس سے سراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں اب یہاں فرمایا کہ سیدھا راستہ وہ ہے ان لوگوں کا आता ہے कि جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے انہمتا تو انہمتا کے معنی انعام دینے کے آتے اور لغت میں یعنی کہ نعمت سے بنا ہے اور جو نعمت نائی کہتے ہیں سوبے نائی یعنی وہ کپڑا جو بہت ہی نرم اور اداس ہو اور اسی طرح سے وہ کھا کے جو بہت نرم ہو اس کو وہ کہتے ہیں جلد نائی تو یہاں پر نعمت سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جس سے راحت اور جس سے آسانی اور جس سے آسائش حاصل ہوتی ہو اس کو نعمت کہا جاتا ہے اور یہ بہت سی چیزیں ہیں مال ہے اولاد ہے تندرستی ہے جو حزاب نعمتوں کی نعمت ایک نے ایک ہی نعمت یہی ہے تو اسی طرح سے بہت سے وہ اسباب اور مال و معلومات کہ جس سے انسان کو آتائش اور راحت حاصل ہو ان سب کو جو ہے نعمت کہا جاتا ہے اور یہ نعمت کئی طرح کی ہے ایک تو وہ نعمت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی جو ہے اسباب کے کی ایجاب کیا ہے جیسے زندگی زندگی بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح سے جو ہے یعنی جب بچپنا ہوتا ہے تو اس بچپنے کے عالم میں اللہ کی طرف سے جو رزق ادا کیا جاتا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح سے بہت سی وہ نعمتیں ہیں کہ جو بظاہر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ذریعوں سے ملی ہے جیسے کہ مال و منات اور اسی طرح سے بعض وہ نعمتیں ہیں کہ جو ہمیں جو ہے کسی کے توفید ملی ہیں مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ ایمان اور آماد یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے رزق ملتا ہے رسک میں برکت ہوتی ہے ترقی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے سے یعنی ایمان اور اعمال صاحب کے ذریعے سے ہمیں جنت ملتی ہے اور با اور بعض وہ ہیں کہ جن کو بغیر کسی عمل کے کسی کے توفید جو ہے جنت مل گئی جیسے کہ مسلمان جن کے بچے نابالغی میں شیر خارگی کے عالم میں نابالغی کے عالم میں وفات پا گئے تو اب وہ بچے جو ہیں اللہ کے حضور سفارش کریں گے تو ان کے ماں باپ کو اس طرح سے اگرچہ ان کے عمل نہیں ہوں گے لیکن ان نابالغ بچوں کے تفیل ان کی سفارش سے ان کو جنت مل جائے گی اور بات وہ ہیں کہ جن کو بغیر کسی کے جنت پرانے بہشت ہیں غلمان ہیں قور و غلمان کے جن کو بغیر کسی عمل کے بغیر کسی سبب کے جو جنت مل گئی تو بہرحال تو وہ نعمت کے جو بغیر کسی سبب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایجاد کی ہیں اس کی بھی پھر دو دو طرح قسمیں ہیں دو طرح کی یہ نعمتیں ہیں ایک تو دنیاوی ہیں جیسا کہ آزاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادہ فرمائے ان میں قوت عطا فرمائے یہ دنیاوی نعمت ہے اور دوسری وہ نعمت ہے کہ جس کا تعلق جو ہے یعنی دین سے ہے تو یہاں انتہا سے مراد وہ نعمتیں مراد ہیں کہ جو دینی نعمتیں ہیں تو اور یہ دینی نعمتیں اس لیے جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیاوی نعمتیں جو ہیں وہ دنیاوی نعمتوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں اس طرح سے کہ دنوی نعمتیں جو ہیں وہ تو ایک روز فنا ہو جائیں گی اس کو بقا نہیں ہے لیکن اقروی نعمت اور دینی نعمت یہ ایسی نعمت ہیں کہ جن کو فنا نہیں ہے بلکہ بقا ہی بقا ہے تو یہاں نعمت سے مراد جو ہے دنیابی نعمتیں مراد ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ جو ہے چلا کہ جن پر تونے تو نے دنیا نہیں بلکہ دنیاوی نعمتیں تو عام ہیں وہ تو کافر کو بھی ملی ہیں مسلمانوں کو بھی ملی ہیں لیکن دینی نعمتیں جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہیں تو ہمیں ان لوگوں کے راستوں پر چلا کہ جن پر تو نے دینی نعمتیں جو ہے وہ عطا عطا عطا کی ہیں اور جن پر تو نے دینی احسان کیا ہے تو اس سے یہ پتا چلا اور کہ جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا ہے دینی نعمتیں انہیں عطا کی ہیں تو وہی جو ہے سیدھا راستہ ہے اور وہی جو ہے سیرات مستطیم ہے تو ابھی آپ جیسا اور یہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالہ نے دینی احسان کیا ہے جنہیں دینی نعمت عطا فرمائی ہیں یہ بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں اشاعت فرمایا ومن اللہ, من اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں دینی نعمت عطا فرمائی ہیں اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان فرمایا है وہ کون ہے وہ امبیا ہے وہ صدیعین کی ہے اور وہ شہدا کی جماعت ہے اور وہ صالحین کی جماعت ہے تو یہ چار جماعتیں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحق ہے اور ان کی خلافت جو ہے وہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر انعام کیا ہوتا اللہ تبارک نے جنہیں انعام سے سرفراز فرمایا جن, جن کو اپنے احسان سے نوازا ہے ان میں انبیاء کے بعد فرمایا کہ وہ صدیقین وہ صدیقین ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے اپنا انعام کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو جماعت صدیقین کے سردار ہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ ہو صدیقوں کی جماعت کے سردار ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ یعنی یا تو صدیق کے معنی یعنی ہر کام میں ہر فیل میں سچے تو آپ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے عمل میں سچے اپنے کام میں سچے اپنے فیل میں سچے ہر امر میں وہ سچے ہیں اور ان کی شان پھر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابی فرمایا کسی کس, یعنی صحابہ میں سے کسی کو جو ہے یعنی یہ اعزاز حاصل نہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر علی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ اس یقول الاسواح کے لیے کہ اس وقت کو یاد کرو جب اے محبوب تم اپنے صاحب یعنی اپنے صحابی سے یہ فرما رہے تھے لا تاہم کہ کوئی غم نہ کھاؤ اے تم میرا فکر نہ کرو ان واہ مانا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اور حضرت ابو بکر اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و کعالی ان کو ادکا فرماتا ہے ان متقیوں میں سب سے زیادہ متفقی پرہیز کا وسیع جنبل اطفل علی مالکا کہ اس جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا اس حسفی کو اور اس جد مبارک کو کہ جو سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہے یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اور اطلاع اور بھی بہت سی متاثر آیات ہیں کہ جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت کی صداقت اور ان کی شان کو نمایاں طور پر اللہ اقبار تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تو گویا کہ اب یہاں یہ مانا یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم سے ان لوگوں کے راستے کو مانگو کہ جو جن پر ہم نے انعام فرمایا ان لوگوں کے راستے کی ہم سے طلب کرو کہ جن پر ہم نے انعام فرمایا ہے اور وہ انبیاء کی جماعت ہے اور وہ صدیدین کی جماعت ہے جس کے سردار ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتا ہی کہ اگر ماض اللہ ماض اللہ اگر حضرت سیدن صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صداقت پر نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیروی کا اور ان کی اتباع کا درس نہ دیتا اس آیت میں ان کی اتباع کا درس دیا جا رہا ہے اور دوسرا اس آیت سے یہ بھی جو ہے وہ ثابت ہوا اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر کسی کو ہر مسلمان کو کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنا ضروری ہے تقلید کے بغیر چارے کار نہیں ہے. اور یہ اس لیے کہ دیکھیے اس سے پہلے آیت میں کیا کرنا ہے ایک المستقیم کہ اللہ ہمیں سراط مستقیم پر چلا سیدھے راستے پر چلا تو اسی پر اتفاق نہیں کیا بلکہ اس بات پر میں ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا تو پتہ یہ چلا کہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے چلے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو وہ چلے ہیں وہی وہ سیدھا راستہ ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ تابعین تابعین سے لے کر اب تک جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے محدثین مفسرین مفسلیم فوقا صلاحہ المسلمین وہ سب کے سب جو ہیں کسی نہ کسی امام کی تخلیق کرتے ہوئے آئے ہیں کسی نہ کسی امام کے وہ مقلد نہ نہ یہ کہ وہ اماموں کے مقلد بلکہ مقلدوں کے شاگرد تو اب اگر یہ تقرید کو اگر شرک کہا جائے تو پھر تو جو ہے یعنی علم حدیث ہی اٹھ جائے گا اگر تقلید کرنے کو شرک قرار دیا جائے اور ناجائز قرار دیا جائے تو علم حدیث کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اور وہ اس طرح کہ دیکھیے علم حدیث کا فن حدیث کا اور علم حدیث کا بالکل یہ قاعدہ ہے مسلمہ کہ جس حدیث کی سند میں کوئی فاصل آ جائے تو وہ حدیث قابل عمل نہیں رہتی تو اب آپ دیکھیں کہ یہ حضرات جس امام بخاری ہیں امام مسلم ہیں امام ترمزی ہیں تو ان کی روایت کردہ حادثی کوئی بھی حدیث ایسی خالی نہیں ملے گی کہ جس کی صنعت میں کوئی مقلد جو وہ نہ ہو تقلید کرنے والا نہ ہو تو اگر تقلید کو حرام قرار دے دیا جائے اور تقلید کو ناجائز اور شرک قرار دیا جائے تو علم حدیث کا وجود باقی نہیں رہے گا کیونکہ پھر حدیث سارے کے سارے جو ہے وہ ناقابل اعتبار اور ان حدیثوں پر عمل کرنا جو ہے بالکل ناجائز ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں جب کوئی سند مقلد کیا جائے گی تو مقلد تو تفریح تو شرک ہو گئی تو وہ بیان کرنے والا وہ تو مادہ جو ہے وہ مقلد ہوا تو وہ کے نزدیک مشرک ہو گیا اس کی سند جو ہے جو, جو ہے وہ سند کو صنعت کی اس کی حیثیت بھی نہیں رہی بلکہ وہ تو فاصل ہو گیا فاسک ذلی بڑھ گیا تو جب کسی حدیث کی صنعت میں کوئی فاسق آ جائے تو وہ حدیث بالکل ناقابل عمل ہو جاتی ہے تو اس طرح سے اگر یہ جو آج کے دور میں کچھ اتنا ابرد اور اتنا گروہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو تقریب کو جو ہے جناب شرط قرار دیتا ہے تو وہ اپنے اپنے اس جو ہے انہیں کال کے مطابق جو ہے وہ حدیث سے ہی ہاتھ ہو گئے تھے ان کو تو پھر حدیث کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اب تک جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں وہ انہی محدثین کے ذریعے سے پہنچی ہیں جو نہ صرف یہ کہ مقدس تھے بلکہ مقدوں کے شاگرد وہ ہوئے ہیں تو اس حدیث سے پتا ہی چلا کہ کسی نہ کسی یعنی حدیث میں جب جو ہے وہ صنعت کسی خاص شخص کی ہو جائے گی اور فاصل اس میں کوئی جو ہے وہ صنعت جو ہے وہ بیان کرے گا تو وہ حدیث قابل عمل نہیں رہے گی تو اس آیت میں ہم نے ہمیں یہ بتلایا کہ آیت سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ تقریب کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور بغیر تقریب کے جو ہے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھے لوگوں کے راستے کی پیروی کرنا یہ اچھا ہے اور برے لوگوں کے راستے کی پیروی کرنا یہ برا ہے اور یہ اس طرح کہ دیکھیے قرآن قریب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اس رویے کی کہ جو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے مقابلے میں اپنے جاہل باب دادا کی پیروی کو ضروری قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور ان کی اس اندھیر تکلیف کی برائی بیان فرمائی تو وہ آیتیں کہ جن کے جو اس قسم کی اندھی تقریب کی مذمت میں بیان ہوئی ہیں وہ سمجھ لیں آپ کہ ان سے وہ کفار مراد ہیں کہ جنہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہدایات اور ان کی شریعت اور ان کے احکامات اور ان کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے چاہیے دادا پردادا کا طریقہ جو ہے وہ کہا کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے ان آیتوں میں ان کی مذمت بیان فرمائی تھی اور اس آیت میں اہل ایمان کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم یوں دعا مانگو ہم سے اسی دن صراط المستقیم کہ العالمین ہمیں صراط المستقیم پر چلا سیدھے راستے پر چلا یعنی ان, کے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے جن پر تو نے احسان کیا ہے اور یہ وہ راستہ وہ ہے کہ جس پر اللہ کے بندے چلے ہیں تو یہاں پر یعنی اہل ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ہم سے یہ دعا مانگو کہ یا اللہ تو ہمیں جو ہے ہمارے ان آبا اجداد کے راستے پر چلا کہ جو مومنین تھے جو اہل ایمان تھے ہیں تو ان کے راستے پر ہمیں چلا تو اس آئس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جس راستے پر چلیں اور جس راستے کو وہ اختیار کریں وہی سیدھا راستہ ہے اور جس کام کو جس آدمی کو وہ اچھا قرار دیں وہی جو ہے اچھا ہے اور وہی جو ہے درست ہے اور جس کو وہ اچھا سمجھے وہی اچھا ہے اور اس بات کی تشریح جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہمیں جو ہے وہ تشریح ملتی ہے کہ سرکار دعالم فرماتے ہیں مارا آب المنون حسنن فہو امدم باہی حسن جس کو اللہ کے جس کام کو اللہ کے نیک بندے اچھا سمجھیں اچھا قرار دیں وہ اللہ کے نزدیک جو اچھا ہوتا ہے اور اس لیے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ انتم کے تم روئے زمین میں اللہ کے گواہ ہو تو پتہ یہ چلا کہ جس راستے کو اللہ کے بندے اختیار کریں اور جس راستے پر وہ چلیں وہی سیدھا راستہ ہے اور اسی راستے پر چلنا چاہیے تو آج آپ دیکھ لیں کہ طالب سے لے کر آج تک جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں وہ سب تقدیر کرتے ہوئے آئے ہیں وہ سب مخلف گزرے ہیں بڑے سے بڑا مقدس کوئی ایسا نہیں دکھلایا جا سکتا محتبرت اور مستند کہ جو مقلف نہ ہوا ہو جس نے کسی امام کی تقلید نہ کی ہو یہ سب جو ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب اور مقدس بندے جس راستے کو اختیار کرتے ہوئے آئے اور جو راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے گمراہی ہے, یہ ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے جو نیک اور محبوب بندے جس راستے کو اختیار کر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے راستے کو اختیار کرنے اسی پر چلنے کا ہے یہاں پر ہمیں سلیقہ دعا کے طور پر یعنی دعا دعا کرتے رہنے کا حکم دیا اور ہمیں یہ سلیقہ تعلیم فرمایا کہ تم اگر ہم سے رات مستقیم چلنے کا جو ہے وہ میری بارگاہ میں جو ہے وہ معروض کرتے ہو تو پھر یہ وہ راستہ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے اور یہ وہ اللہ کے نیک اور محبوب بندے ہیں کہ جس راستے پر یہ چلے ہیں تم اس راستے ہی کی دعا مانگو اور اس سے ہٹ کر اگر راستہ تیار کرے گا تو وہ راستہ ان کو جو ہے جہنم کی طرف لے جائے گا غیر نول ماں صب اللہ ونس لحیح جہنم وسعت مسلا تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے جو نیک, نیک اور محبوب بندے گزرے ہیں خواب و عرب میں ہوں خواب و عجب میں ہوں سب کے سب جو ہیں وہ اسی سیدھے راستے پر تھے انہوں نے جو ہے جو طریقے اپنائے جو معمولات اختیار کیے وہی سیدھا راستہ آج تک آپ دیکھ لیں کہ عرب اور اجب میں جتنے بھی صلاح گزرے ہیں جتنے بھی جو ہے مظاہدین گزرے ہیں جتنے بھی جو ہے جو ہے نیک بندے گزرے ہیں وہ سب کے سب جو ہے ان معمولات کے قائل تھے کہ جو آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے حضرات جو اس پر عمل کر رہے ہیں اور اس کے عامل ہیں یہ اور یہ آغاز یہ بزرگان دین کے الشام کا منانا اور ان کے اشال اطباب کے لیے محافل کا کر انعقاد کرنا جتنے اور اس میں جو ہے یعنی ان کے واقعات اور ان کی سیرت سے متعلق جو ہے آآ آآ واقعات کا تبکرہ اور ان کی سوانح عمری کا بیان ان کے اشارِ صاحب کے لیے قرآن خوانی ان کے لیے صدق و خیرات کر کر ان کے لیے دعا کرنا یہ سب وہ معمولات ہیں کہ جو عرب اور اجب اجم کے تمام جو ہے نیک لو اور صلیح اور اللہ کے نیک بندے ان سب پر عمل کرتے ہوئے ہیں دوسری چیز یہاں پر جو عرض کرنا ہے وہ یہ بھی ہے جہاں پر جو ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس دین کے ماننے والوں میں اللہ کے محبوب ولی بندے اللہ کے اولیاء ہوئے ہیں وہی دین سچا ہے اور جس جماعت میں یا جس طبقے میں بلی نہیں وہ دین جو ہے وہ سچا نہیں جب تک آپ بنی اسرائیل آپ لے لیں, کہ جب تک یہ تین منسوخ نہیں ہوا تھا قابل عمل تھا شریعت منصبی منسوخ نہیں ہوئی تھی اس وقت تک آپ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے اولیا کرام ہوئے حضرت مریم علیہ السلام حضرت آصف ابن सब اور یہ سب وہ जो ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے اولیا میں سے تھے لیکن جب یہ دین منسوخ ہو گیا تو اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں کہ اس طبقے میں اور اس گروہ میں کوئی جو ہے ولی نہیں گزرا ہے اس کے بعد سے یعنی منسوخ ہو جانے کے بعد سے جب تک منسوخ نہیں ہوا تھا ولی ہوتے رہے اس کے بعد جب منسوخ ہو گیا تو ولایت ختم ہو گئی تو اب آپ دیکھ لیں کہ اہل سنت والجماعت جماعت کے علاوہ کسی جو ہے طبقے میں اور کسی جماعت میں جو ہے بلی نہیں اہل سنت والجماعت الحمدللہ ماضی ماضی میں حال میں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اولیاء کرام اسی جماعت میں جو ہے ہوئے ہیں اور اسی جماعت میں ہو رہے ہیں اور اسی جماعت میں ہوں گے کوئی بھی جو ہے یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ قادیانیوں کے یہاں کوئی بڑی گزرا ہے کوئی یہ کوئی نہیں ثابت کر سکتا ہے کہ رافیوں کے یہاں کوئی جو ہے ولی گزرا ہو یا طریقے سے بد مذہب اور بد عقیدہ لوگوں کے یہاں کوئی ولی گزرا ہو کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے اس جس قدر بھی اولیاء احترام ہوئے ہیں یا ہیں یا ہوں گے وہ سب اہل سنت وال سے متعلق ہیں اور اہل سنت و الجماعت جی میں ان کا وجود ہے تو الحمد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور احسان ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک کے اہل سنت و پر استقامت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حش اسی مسلک پر ہو اور اسی مسلک کے حاملین کے ساتھ ہو واخر و دعوانہ ان الحمد رب اللہ Thank you.